الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبابه الذين اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه يجمعين اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات والارض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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليمٌ بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا انهمنا هدى وعيذنا واعذنا وعز من شرور انفسنا الحق رب اللہ مطالعہ پرانے حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا آخری حصہ جو حصہ ششم کے وہ کل کا کل صرف ایک صورت پر مشتمل ہے یعنی سورت الحدید گویا کہ اس آخری حصے کا درس اول و آخر سورہ حدیب پر مشتمل ہے البتہ یہ کہ جو ارادہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پینتالیس پینتالیس منٹ کی جو نشستیں ہم منعقد کر رہے ہیں تو بارہ نشستوں میں اس سورج مبارکہ کا بیان مکمل ہو جائے لیکن جیسا کہ اس سے قبل بھی تجربہ ہوتا رہا ہے اور اصولی طور پر ہمیں معلوم ہے ما شاء اللہ کان و یشالم یا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان اپنی سی کوشش کر سکتا ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ مزید توالت جو ہے اس بیان کی ہو جائے اور سولہ یا عین ممکن ہے کہ بیس نشستوں تک ہمارا یہ سورہ حدیث کا مکمل ہو سکے بارا اللہ تعالیٰ کے نام دے کر آغاز کر رہے ہیں اس سے قبل کہ اس کا ہم سلسلے وارس بس مطالعہ شروع کریں حسب معمول چند تمہیدی امور ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مصحف میں اس سورج مبارکہ کا مقاب کیا ہے ایک جملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں ان کے جو مکی مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ان میں سے چھٹے گروپ کی جو مدنیات ہیں مدنی صورتیں ہیں ان میں اولین اور جامع ترین صورت یہ سورت حدیث ہے لیکن یہ کہ اس ایک جملے کی کسی قدر وضاحت کی ضرورت ہے یہ تو متفق علیہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں تعداد میں یہ ایک سو چودہ صورتیں دو طرح کے گروپس میں قرآن مجید میں پائی جاتی ہے ایک گروپنگ تو وہ ہے کہ جو قدیم ہے دور نبی سے دورہ صاحب دور, صحاب دور صحابہ سے یہ گروپس جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے انہیں منزلیں بھی کہا جاتا ہے احزاب بھی کہا جاتا ہے یہ سات منزلیں ہیں سات احزاب ایک اور گروپنگ ہے قرآن حکیم کی صورتوں کی جن کی طرف توجہ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے حال ہی میں مناطب ہوئی ہے اور وہ یہ کہ مکی اور مدنی سورتوں کے بھی کچھ سات گروپ ہیں قرآن میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں پہلے تمام مکی سورتیں آ گئی ہوں پھر تمام مدنی سورتیں آ گئی ہوں یا اگر کوئی حکمت اس میں تھی کہ پہلے مدنی سورتیں لائی جائیں تو پہلے تمام مدنی سورتوں کو جمع کر دیا گیا ہوتا اور پھر تمام مکی سورتوں کو جمع کر دیا ہوتا اگرچہ بعض اعتبارات سے یہ ترتیب تو نظر آتی ہے کہ جو طویل صورتیں ہیں وہ پہلے ہیں اور چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں لیکن اس میں بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کو مختلف جگہوں پر فرق و تفاوت نظر آ جائے گا تو اب یہ جو مختلف جو گروپس بنتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے ان پر بھی جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ساتھ ہی گروپ ہیں گویا ایک ساتھ منزلیں یا ساتھ حض ہیں وہ ایک اعتبار سے ہجم کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے پورے قرآن حکیم کو کہ جو شخص ہر ہفتے میں ختم قرآن کر لینا چاہتا ہوں ایک تلاوت قرآن حکیم کی ایک دورہ اس تلاوت کا ایک ہفتے میں مکمل کر لینا چاہے جس کی ترغیب بھی تھی دورے صحابہ میں اور بہت سے صحابہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا التزام کرتے تھے تو سہولت رہے کہ ہر روز ایک حجب یا ایک منزل جو ہے اس کی تلاوت اگر ہو گئی ہے تو ایک ہفتے میں پرانے مجید ختم ہو جائے گا اس میں صورتوں کو پورا پورا شامل کیا گیا تو اس لیے بالکل مساوی تو نہیں ہے ہجم میں کوئی سوا پانچ صورت کا کی پہلی منزل جو ہے سوا پانچ پاروں کی ہے کوئی پونے چار پاروں پر مشتمل ہوگی قرآن. اکثر وہ بیشتر چار کے آس پاس اس لیے کہ تیس پاروں کو اگر برابر برابر سات حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ساڑھے چار یا سوا چار کے قریب جو ہے پارہ بنتا ہے ہر حصہ کا ہر منزل کا لیکن سورتوں کی فصیلیں چونکہ نہیں توڑی گئی لہذا فرق و تفاوت ہے البتہ ایک حسن اس میں ہے چونکہ یہ دور نبوی سے معاملہ چلا رہا ہے اور دور نبوی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کو ایک وحدت کی حیثیت سے برقرار رکھنے کی طرف بڑی توجہ تھی سورتوں کا توڑنا پسندیدہ نہیں تھا یہ جو پاروں کی شکل میں قرآن مجید ہے سی پارے جنہیں کہتے ہیں تیس پارے تیس ٹکڑے یہ دور صحابہ کی شہ نہیں ہے یہ بات کی چیز ہے یہ جبکہ مسلمانوں میں وہ جو بھی ذوق و شوق تھا تلاوت کا کم ہو گیا اور مسلمانوں نے اب اس بات کی کوئی بڑی, بڑی, بڑی بات سمجھا کہ ہر مہینے ایک اگر قرآن مجید ختم کر لے تب بھی بڑی بات ہے تب یہ تیس پارے تقسیم کیے گئے ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر کیونکہ یہ بات کا کام ہے وہ حسن برقرار نہیں رہ سکا اس میں صورتوں کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں ایسا بھی ہے کہ ایک آیت جو ہے ایک سورت کی وہ ایک پارے میں ہے بقیہ پوری سورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں چلی گئی آپ کو معلوم ہے سورہ ہجر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے بہرحال یہ جو پاروں میں تقسیم ہے قرآن مجید کی یہ دور نبوی یا دور صحابہ کی نہیں اس دور میں تو صرف سورتیں تھی یا سورتیں گروپ منزلوں کی شکل تو وہ جو اس میں ایک حسن پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب تدریج ہے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ تین صورتیں ہیں سورہ بقرہ، سورہ عالمگان سورہ نسا دوسری میں پانچ تیسری میں سات ہے چوتھی میں نو ہے پانچویں میں گیارہ ہے چھٹی منزل میں تیرہ ہے یہ گویا کہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور اس کے بعد اس کو ہز مفصل کہا جاتا ہے آخری حزب جو ہے سورہ کاب سے شروع ہو کر اور سورت الناس تک اس میں پینسٹھ سورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جو آخری پارے کی ہیں سینتیس سورتیں تو صرف ایک پارے میں موجود ہیں تو یہ تو ہے گروپس لیکن یہ جو مکی مدنی صورتوں کے گروپ سے وہ تو تھے اصل میں حص دیا جن کو ہم منزلیں کہتے ہیں جہاں تک یہ مکی مدنی صورتوں کے گروپوں کا تعلق ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ہے اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ہے اس کے بعد پھر کچھ مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں یہ سات گروپ بنتے ہیں اور ان کے اندر ایک مانوی ربض موجود ہے کہ ہر گروپ کا ایک امود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو اس مضمون کا اس امود کا ایک رخ جو ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں آ جائے گا تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آ جائے گا اس اعتبار سے یہ سات گروپ مکمل ہوتے ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ فرق و تفاوت بھی بہت ہے مثلاً تیسرا گروپ جو اس کا بنتا ہے وہ سات پاروں پر مشتمل ہے سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک یہ چلی گئی ہیں مسلسل چودہ صورتیں ہیں غالب یہ مکیات ہیں پھر ایک سورت آتی ہے بدنی اور وہ سورہ نور ہے تقریباً سات پاروں پر مشتمل جبکہ سب سے چھوٹا گروپ جو ہے وہ آخری ہے جس میں کہ آخری دو پارے ہیں صرف تو اس میں فرق و تفاوت کافی ہے اس لیے کہ یہاں پر اصل میں ہجم پیش نظر نہیں تھا بلکہ مکی اور مدنی صورتوں کی گروپنگ کو پیش نظر رکھا گیا ہے ان میں سے دوسرا گروپ اور جو آخر سے دوسرا ہے یعنی چھٹا گروپ یہ بڑے متوازن ہیں حجم کے اعتبار سے دوسرے گروپ میں دو مکی صورتیں ہیں سورہ انام سورہ آراف دو ہی مدنی صورتیں ہیں سورہ الفاظ اور سورہ توبہ اور تقریبا ہم بدلتا ہے اسی طریقے سے جو چھٹا گروپ ہیں اس میں اگرچہ فرق تو ہے تعداد کا لیکن تقریباً برابر برابر اس لیے کہ سات سورتیں ہیں سورہ تاپ سے لے کر سورہ واقعہ تک اور یہ تقریباً ایک پارا ہے اور پھر دس سورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک یہ تقریباً سوا پارہ ہے تو یہ شروع سے بھی دوسرا اور آخر سے بھی دوسرا یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ جو ہے وہ اس اعتبار سے متبادل ان میں سے یہ چھٹا گروپ اور ایک پانچ پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو منزلیں اور حزب ہیں ان کی اپنی تقسیم چل رہی ہے اور جو یہ مکی اور مدنی سورتوں کے گروپنگ ہے اس کی اپنی تقسیم ہے دو پوائنٹس پر آ کر یہ دونوں تقسیمیں ایک دوسرے سے متحد بھی ہو جاتی ہیں دوسرا گروپ بھی ختم ہوتا ہے سورہ توبہ پر اور دوسری منزل بھی ختم ہو جاتی ہے سورہ توبہ پر تو گویا کہ سورہ یونس سے تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے یہاں پر یہ دونوں جو تقسیمیں ہیں یہ متحد ہو گئی ہیں آخر میں سورہ کاف سے آخری منزل بھی شروع ہوتی ہے اور سورہ کاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہوتا ہے آخری منزل میں یہ مکی مدنی سورتوں کے دو گروپ ہیں چھٹا اور ساتواں دونوں گروپ جو ہے وہ آخری منزل میں اب آئیے جو چھٹا گروپ ہے جس کے بارے میں میں نے ارتھ کیا کہ اس میں سات سورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں سورہ کاف سے اور سورہ واقعہ تک دس سورتیں بدنی ہیں سورہ حدیب سے سورج تحریر تک ان میں بھی ایک عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ ادبی اعتبار سے قرآن مجید کا نقطۂ عروج ہے, ہے جس کو کہ حسن ظاہری کہا جائے الفاظ ہیں در و ہے پھر یہ کہ آہنگ ہے فوتی آہنگ ہے جس کو میں دیوائن میوزک سے تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک ملکوتی غنا جو ہے قرآن مجید میں ہے تو سورہ کاپ سے سورہ زاریات ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ان میں ایک ردم ہے فلو ہے بڑی روانی ہے پھر ان میں جن کو ہم شیروں کے حساب سے کہتے ہیں کہ وہ جو آخری لفظ جو آتا ہے اس کے حوالے سے لیکن یہ کہ یہاں ہم اس کو کہیں گے کہ جو فواشل ہے سورہ آیتوں کے ان میں بھی بڑا آہنگ ہے سوتی آہنگ موجود ہے تو اس طریقے سے یہ سورہ کاپ سورہ زاریات سورہ سور سورت النظم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواطح یہ ادبی اعتبار سے اور فساحت و بلاغت اور صنعت لفظی کے اعتبار سے اور فوتی آہنگ کے اعتبار سے قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے اور اسی کے ضمن میں پھر حضور کی وہ حدیث بھی موجود ہے اسی میں سورہ رحمان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورت الرحمان عروس القرآن سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن مجید کے دلہن ہے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے اسے گہنے پہنا جاتے ہیں اس کے لیے لباس اچھا ہے بالکل اسی طریقے کا بناؤ سنگھار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن حکیم کی صورتوں میں سے وہ صورت الرحمان کا کیا ہے اسی طرح یہ جو دس صورتیں جو مدنی ہیں یہ بھی ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے مانوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا کلائمکس جو ہے وہ یہ دس صورتیں ہیں سورہ حدیب سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک اب میں چاہتا ہوں کہ ان گروپ پر جو ہے ہم اپنا فوکس کریں ان دس صورتوں پر جو مدنیات ہیں سورہ حدیب اس کی پہلی صورت ہے سورہ تحریم اس کی آخری صورت اس کے اندر چند اس کے مشترک خواص ہیں ان دس صورتوں کے مابین ان کو ذرا ایک, ایک ایک کر کے نوٹ کر دی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر یا نصف ثانی صرف ایک ایکسپشن ہے صورت الحاش یہ سن دو یا تین ہی میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ باقی تمام صورتیں جو ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایکسیپشن ٹو دی رول کوئی قاعدہ کلیہ ہو تو کہیں اگر ایکسیپشن ہے تو ایکسیپشن سے تو قاعدہ کلیہ جو ہے اور تقویت پاتا یہ جو ہے نصف آخر جو ہے باقی تمام صورتوں کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سن پانچ ہجری کے بعد کا زمانہ حضول ہے ان تمام صورتوں کا دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان سورتوں میں کتاب کا رخ کل تن مسلمانوں کی طرف سے. یہاں کافروں سے مشرکوں سے کوئی ختاب نہیں پہلے کتاب سے کوئی خطاب نہیں اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے صرف بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں آج تم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہو تم سے پہلے ایک اور امت تھی جو اسی مقام پر پائش تھی سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جیسا کہ میں نے اس زمانے میں خاص طور پر اسے زیادہ واضح کیا ہے کہ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ایک ہی ایک امت ہے امت مسلمہ ابھی تو سابقہ امت مسلمہ کے بھی باقیات موجود ہیں اگرچہ وہ معذور شدہ امت ہے مقزوب علیہ امت ہے لیکن ہے تو سابقہ امت مسلمہ اور شان تو اس کی یہ رہی ہے کہ دو ہزار برس تک اس کا وہی مقام تھا کہ جو مقام آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ امت جس کے بارے میں دو مرتبہ تو بین ہی یہ الفاظ آئے ہیں یا بنی اسرائیل اسکر انعمتی اللہ تعالی کم انی فل تو کم اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس نام کو جو میں نے تم پر فرمایا میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضی رکھی یہ امت کے جس میں چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں آغاز ہو رہا ہے تو دو نبی موجود ہیں حضرت بوسا اور حضرت ہارو جہاں سے امت کے طور پر منی اسرائیل کی تعریف شروع ہوئی ہے جبکہ انہیں تورات عطا کر دی گئی اور پھر جب یہ تارک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے جیسے کہ وہ حدیث جو ہے اس زمانے میں تو بہت بیان ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کانک منو اسرائیل تصروف ہو لمبیا کلما حلق نبی الخل ہوں نبی منی اسرائیل کا تو سارا انتظام سیاست ساری جو بھی ان کی انتظامی ذمہ داریاں تھیں وہ انبیاء کے ہاتھوں سر انجام پاتی تھی جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا جس کے سب سے نمایاں رسائی جو ہے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان وہ بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں پھر حضرت سلیمان بھی بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں خلیفہ ہیں نبی ہیں وہ بھی خلیفہ ہیں نبی ہے بہرحال یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ہے در حقیقت کہ جو یوں سمجھئے کہ آج ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہے کہ ہم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر فائل پھر ان کا وہ حشر ہوا ہے کہ دونوں بتال ذلت و مسکنت و اباؤ بلّہ ان کے اوپر ضلعت اور مسکنت تھوک اذاب الہی کے سب کوڑے ان کی پیٹھوں پر بس اور حضور نے یہ خبر دی تھی لیاتی امتی مات اعلیٰ بنی سائل حضم ال میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارف ہو رہیں گے جو بنی سائیل پر ہوئے تھے بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابه ہوتی تھی یہ ترمزی شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عبر ابن ربی اللہ تعالیٰ گبا بہرحال ان صورتوں میں جیسا کہ میں نے ارض کیا نمبر ایک یہ سب کے سب مدنی دور کے نصف ثانی میں نصف آخر میں لازک ہوئی ایک استثناء صورت الحشر سے نمبر دو ان میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمان اہل کتاب کا ریفرنس ہے بطور نشان عبرت تو دیکھو انہوں نے بھی یہ طرز عمل اختیار کیا تھا اور اس کی انہیں یہ سدا دی انہوں نے بھی یہی یا تو عقیدے کی گمراہی یا عمل کی یا اخلاقی گمراہی اختیار کی تھی جس کی بنا پر وہ اس مقام سے معذور ہو گئے موادہ تم بھی انہی راستوں پر چلو اس حوالے سے ریفرنس ہے ان کا ذکر موجود ہے خطاب نہیں تیسری بات یہ کہ جو قدر مشترک کے اعتبار سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ گویا ان کے جوش ایمان میں جوش جہاد میں شوق انفاق میں شوق شہادت میں کچھ ازم پیدا ہو گیا اور اس ازمح پر گرف کی جا رہی تمہیں کیا ہو گیا اسی سورہ حدیث میں ہم دیکھیں گے دو آئے ہیں مالت لا تینب اللہ کیا ہو گیا تمہیں تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے اللہ پر تمہارا اعتماد تمہارا توقع تمہارا بھروسہ کیوں نہیں قائم ہوتا مالکم اللہ تم سے کوفیسہ بھی تمہیں ہو گیا کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ کیونکہ اس گروپ کی صورتیں جو ہے ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں جیسے کہ سورہ صف میں جیسے کہ دوسری ہی آیت اس کی تھی یا آئی اللہ المن الما تقول مالا کا فلو اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں قبورا مقن اللہ مالا کا فلو اللہ کے تو غذب کو بھڑکانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں تو یہ بھی ایک تیسری قدر مشترک ہے اس ان صورتوں کے اندر اور اس حوالے سے ذرا اس موضوع پر غور کر لیجئے کہ یہ اس بہ کیسے پیدا ہو گیا اس لیے کہ ذرا طبیعت اس بات کو قبول کرنے سے اپراتی ہے اباہ کرتی ہے کہ کیا دور صحابہ ہی میں کوئی اس بہ لال اور زوال کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ جو بھی ہماری ایک عقیدت ہے محمد ہے صحابہ اسلام کے ساتھ رضمان اللہ تعالیٰ مجمعین یہ تو دور ابھی دور صحابہ ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے انا بین اظہر کم میں تمہارے مابین موجود ہوں اور تب تمہارا یہ حال ہے تو اس کا سبق کیا اس کو اچھی طرح جان دیجیے کہ ایک تو یہ زوال کسی درجے میں فطری اور تبری بھی تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک واقعہ جو امام راضی نے اپنی تفصیل میں نقل کیا ہے کہ حضرت احبوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ اہل یمامہ کا ایک دفد آیا تھا تو ان کے سامنے قرآن مزید کی تلاوت کی گئی پرانے مجید کی قرار ہوئی انہیں سنایا گیا قرآن تو ان کے آنکھوں سے اسی طرح آنسو رواں ہو گئے جیسے حضور کے زمانے میں ہوا تھا جس پر کہ وہ سات میں پاری کی پہلی آیت نابل ہوئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا تَرَى مِنَ مِنَ الْحَقُّ تو وہی کیفیت ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر نے اس پر یہ الفاظ کہے ہا کزا کننا ہتا آج جو حال آپ لوگوں کا ہوا ہے یہی حال ہمارا بھی ہوتا تھا یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے تو جہاں تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تو ان کا تو یہ شدت ہے احساس ہے احساس کی شدت ہے عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا صحرا کا کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا تو یہ تو ایک احساس کی شدت ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں تو ہم کوئی گمان نہیں کر سکتے کہ ان کے ایمان میں یا ان کے جوش جہاد میں یا ان کے جذبہ انصاف میں یا ان کے جو بھی شوق شہادت ہے اس میں کسی درجے میں بھی کوئی کمی آئی ہو لیکن یہ کہ شدت احساس کس طرح کا دوسرے یہ کہ اصل میں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اوسط جو ہے وہ یقیناً گرا ہے اوسط جو ہے اس میں ظاہر بات ہے جو لوگ مدنی دور میں ایمان لا رہے تھے ایک تو وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی کہ جو مکے میں ایمان لائے اور بڑی سخت آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے پختہ ہوتے چلے گئے بالکل یوں سمجھئے کہ سر خالص بن کر جو ہے گنجن بن کر ان بھٹیوں سے نکلے ان کا ایمان ایک وہ ایمان تھا جو لوگ اب مدنی دور میں ایمان لا رہے فوری طور پر کوئی آزمائش نہیں کوئی مصیبت نہیں کیونکہ مدینہ کی میں اسلام کی ایک حیثیت سے سمجھیے کہ مالا دستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو ہے ایک حیثیت ہے اور آپ کا ایک مقام ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے دارال اسلام کی حیثیت جو ہے مدینہ منورہ کو حاصل ہو چکی ہے تو یہاں ایمان لانے میں فوری طور پر کوئی اندیشہ کوئی خطرہ کوئی آزمائی شدید جو ہے وہ پیش نہیں آتی تھی لہذا اب جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے ایمان کی کیفیت بہرحال وہ نہیں تھی کہ جو ان سابقن البول کی تھی کہ جو مکہ بکرمہ میں ایمان لائے اب جب آپ جمع کریں گے اور جمع کر کے اوسط نکالیں گے تو اس اعتبار سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بحثیتیں مجموعی اب وہ کیفیت جو ہے اس میں کمی پیدا ہو رہی تھی اس کمی کو اللہ تعالی نے اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اسے پن پوائنٹ کر کے اس کے حوالے سے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ان صورتوں میں اس پہلو سے غور کیجئے کہ ہمارے لیے گویا کے قرآن حکیم کا کسی بنا پر سب سے زیادہ قیمتی حصہ یہی ہے اس لیے کہ وہاں تو ابھی کچھ اوسط ہی گرا تھا